باللہ شیطان بسم اللہ عظیم ربی شاہ علی صدری و یسر علی عمری وحلۃ لسانی یفقہ کولی ربی یصر ولاۃو عصر و تمخیر آمین یا رب العالمین سعد الخشیہ کا آخری حصہ اور اس کا کچھ ٹیکس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے میں آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ رکھتا ہوں اور آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے شاط رمایا کہ آف لاضرون الابلی یہ ہم اینالائز کر چکے ہیں کہ کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کیفا کیسے خلقت انہیں پیدا کیا گیا جملے پہ غور کیجیے گا انہیں پیدا کیا گیا کئی فا رفیت اور آسمان کی طرف کیسے اسے اونچا کیا گیا کیسے اسے بلند کیا گیا و ال جی اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے انہیں گاڑا گیا و عل ال کئی اور زمین کی طرف کہ کیسے اسے پھیلایا گیا تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو ترجمہ کیا گیا انہیں تخلیق کیا گیا اسے بلند کیا گیا انہیں گاڑا گیا اسے پھیلایا گیا یہ ترجمہ میں کیا بتا رہا ہے یہ ترجمہ میں بتا رہا ہے کہ ان تمام جملوں میں فائل کا ذکر نہیں ہوا ہوا ایسے ہی نا دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اللہ نے انہیں تخلیق کیا اللہ نے انہیں تخلیق کیا تو اس میں آپ کو فائل کا پتا چل رہا ہے نا فائل مینشنڈ ہے لیکن جب میں نے کہا انہیں تخلیق کیا گیا اب اس میں آپ کو فائل مینشن نہیں نظر آ رہا فائل کا ذکر نہیں ہوا ایسے ہی ہے نا اللہ نے آسمان کو بلند کیا فائل کا بھی پتا چل رہا ہے مفول کا بھی پتا چل رہا ہے لیکن جب میں کہتا ہوں آسمان کو بلند کیا گیا اب مجھے بتائیے اس میں فائل مینشنڈ ہے نہیں ہے مفول مینشنڈ ہے ایسے ہی نا میں نے کہا اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا اللہ فائل پہاڑ مفول اب میں جبلا بول رہا ہوں پہاڑوں کو گاڑا گیا اب اس میں فائل مینشن نہیں ہے فالو کر رہے ہیں نا تو وہ فیل جس میں فائل کا ذکر نہ کیا جائے وہ فیل جس میں فائل کا ذکر نہ کیا جائے عربی گرامر میں اسے فیل مجھول کہا جاتا ہے فیل مجہول کسے کہتے ہیں ایسا فیل جس میں فائل کا ذکر نہ کیا گیا ہو ہم نے جب فیل پڑا تھا اور ساتھ ہی جملہ فیلئر پڑھ لیا تھا تو جملہ فیلئر کے ہم نے دو پارٹس کیے تھے نا کون کون سے فیل اور فائل ہم نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی فیل ہوتا ہے اس کا فائل ضرور ہوتا ہے کوئی بھی فیل فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فائل ہے ہی نہیں فائل ہے لیکن فائل کا ذکر نہیں کیا گیا فائل کا ذکر نہیں کیا گیا تو عربی گرامر میں یہ فیل فیل مجھول کہلاتا ہے جس کو آپ انگریزی میں پیسے وائس کہہ سکتے ہیں. تو آج ان اللہ ہم عربی زبان کا پیسے وائس پڑھیں گے اس لیے آپ نے غور کیا ہوگا ترجمے پہ کہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھا کہ انہیں پیدا کیا گیا اسے بلند کیا گیا انہیں گاڑا گیا ے پھیلایا گیا اب ان تمام جملوں میں مفول تو ذکر ہو رہا ہے لیکن فائل کا ذکر نہیں ہو رہا تو ایسا فیل جس کا فائل ذکر نہ کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں فیل مشہور صحیح جس کے لیے انگریزی ٹرمینالوجی میں لکشم رکھ دی پیسے وائز تو اس کا مطلب اب تک ہم نے جتنے بھی فیل پڑھے یا جملہ فیلیہ ہم نے کیے وہ سب کے سب ایکٹیو وائس کے تھے ایسے کیونکہ جب میں نے آپ کو ماضی گردان کروائی تھی تو یاد ہے نا میں نے کہا تھا کہ ماضی کے آخری حرف تو زبری آنی آنی ہے چاہے ایکٹیو وائس ہو چاہے پیسے وائس ہو لیکن ایکٹیو وائس میں پہلے حرف زبر آتی ہے تو وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم ریوائز کریں گے تو اب یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ فیل مجھول کو اگر پیسے وائس کہتے ہیں تو ایکٹیو وائس کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے تو ایکٹیو وائس کو عربی زبان میں فیل معروف کہا جاتا ہے فیل معروف کوئی ٹیمنالوجی آپ کو پتا ہونی چاہیے کہیں کتاب میں لکھا ہو کہ یہ فیل معروف ہے تو آپ کہیں سمجھیں گے کہ یہ معروف جانا پہچانا فیل ہے اس کے یہ معنی ہے یہ معنی نہیں ہے بلکہ ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہوگی کہ یہ ایکٹیو وائز ہے اور جہاں پر ذکر کیا گیا ہو کہ یہ فیل مجھول ہے تو آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ یہ فیل پیسے وائز ہے Okay جی. تو آج ہم ان پیسے وائز شروع کریں گے اور پیسے وائز فیل مجھول جو ہے ظاہر بات ہے ماضی کا بھی ہوگا اور مزارے کا بھی ہوگا تو ہم ماضی سے سٹارٹ لیتے ہیں فیل ماضی کا پیسے وائز ہم آج بنائیں گے اور پھر ان شاء اللہ کا پیسے وائز بنائیں گے کلیئر چند باتیں آپ اگر سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے پیسے وائز بہت آسان ہوگا اور اگر آپ اپنی اگر استعمال کریں گے تو پیسے وائز انتہائی مشکل ہوگا پہلا پوائنٹ آپ نے میں رکھنا ہے کہ فیل مجھول یا پیسے وائس صرف اس فیل کا بنے گا جس فیل کا مفول آیا کرتا ہے دوبارہ سن لیجئے پیسے وائس یا فیل مجھول صرف اس فیل کا بنے گا یا ان افعال کا بنے گا جن کا مفول آتا ہے جن کا مفول آتا ہے اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے ٹرانسلیشن کی تھی چار جملوں کی اس میں دیکھیں میں نے مفول کو ذکر کیا ہے نا تو پیسے وائز بنتا ہی ان افال کا ہے جن کا مفول آیا کرتا ہے اب یہاں پر ایک ٹرمینالوجی اور نوٹ کر لیجئے کہ وہ افعال جن کا مفول آتا ہے وہ افعال جن کا مفول آتا ہے یا اس فیل کو متعدی فیل کہا جاتا ہے پہلی بات یہ کہ پیسے وائز کس قسم کے افعال کا بنے گا متعدی افعال کا متعدی افعال کون سے ہوتے ہیں اگر پوچھیں آپ سے تو آپ بتائیں گے جی یہ وہ افعال ہوتے ہیں جن کا مفول آتا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ کچھ فیل ایسے ہوتے ہیں جن کا مفول نہیں آتا ٹھیک ہے کچھ فیل ایسے ہوں گے جن کا مفول نہیں آئے گا ان افعال کو کیا کہتے ہیں وہ بھی ساتھ نوٹ کر لیں وہ افعال جن کا مفول نہیں آتا انہیں لازم افال کہتے ہیں تو آج چار ٹیکنالوجیز آپ کے سامنے آئیں گے جی نمبر ایک فعل مجھول از اکل ٹو پیسو وائس اس کا اپوزٹ فیل معروف ایکٹیو وائس فیل متعدی وہ فعل جس کا مفول آتا ہو فعل لازم وہ فعل جس کا مفول نہ آتا ہو فیل متعدی کو ٹرانسٹیو ورب کہتے ہیں فیل متعدی کو ٹرانسٹیو ورب کہتے ہیں اور فیل لازم کو انٹرانزٹیو ورب کہا جاتا ہے جی امیر فیل مجھول کسے کہا جاتا ہے وہ فیل جس کے فائل کا ذکر نہ کیا جائے صحیح ہے انگریزی میں فیل مجھول کے لیے کیا ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے فیل مجھول کے لیے پیسے وائز ٹھیک فیل مجھول کا اپوزٹ فیل جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے فیل معروف ثاقب کون سے افعال ہوتے ہیں جن کا مفول آتا ہے اور کون سے افعال ہوتے ہیں جن کا مفول نہیں آتا جن کا مفول آتا ہے ان کو متعدی افعال کہتے ہیں اور جن کا مفول نہیں آتا انہیں لازم افعال کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں سے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ جی مفول آتا ہے کہ نہیں آتا اس کو سمجھ لیں میں آپ کے سامنے چند افعال کے نام بولتا ہوں ہر فیل کا ایک نام ہوتا ہے نا ہر کام کا ایک نام ہوتا ہے جسے مصدر کہتے ہیں مثلا ایک کام ہے اس کا نام ہے آنا آنا ایک کام کا نام ہے نا ٹھیک ہے آپ نے اس آنا کو ماضی کے پہلے سیگے میں رکھ کر اردو کا جملہ بنانا ہے ماضی کے پہلے سیگھے میں رکھ کر آپ اردو کا جملہ بناتے آئے ہیں نا? ہے نا ٹھیک ہے تو آنا فیل کو ماضی کی گردان کے پہلے سیگھے میں رکھ کر اردو جملہ بولیں کیا بنے گا وہ آیا ایکسیلنٹ ٹھیک ایک فیل ہے جس کا نام ہے جانا اب اس جانا کو ماضی کے پہلے سیگے میں رکھ کر جملہ بولیں وہ گیا ایکسیلنٹ ایک فیل ہے مارنا اس کو ماضی کے پہلے سیگے میں رکھ کر اردو کا جملہ بولیں مارا. اس نے مارا ایک فیل ہے لکھنا اس کو ماضی کے پہلے سیگے میں رکھ کر اردو کا جملہ بولیں اس نے, اس نے لکھا اب ان چار جملوں میں سے دو جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک ہے وہ آیا اور ایک ہے اس نے مارا ان میں کیا فرق ہے وہ آیا اس نے مارا ماشاءاللہ اللہ یعنی جب آپ نے آیا استعمال کیا نا تو آپ نے اس کے ساتھ نے نہیں لگایا لیکن جب آپ نے مارا کہا تو آپ نے اس کے ساتھ نے لگایا تو یہ نے جو ہے نا یہ بہت بڑی پہچان ہے متعدی فال کی ہم یہ جاننے کوشش کر رہے ہیں کہ کون سا فعل متعدی ہوتا ہے کون سا فیل ہوتا ہے جس کا مفول آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے یہ نائنٹی رول ہوتا ہے رولس ہمیشہ نائنٹی ہوتے ہیں ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں ہوتے ٹھیک پوری رات محنت کر کے کوئی ایسا جملہ نکال رہے کوئی ایسا فیل نکال رہے جس میں آپ کہیں دیکھیں جس میں نئے نہیں آیا اور یہ پھر بھی متعددی ہے ٹھیک یعنی رولس ہمیشہ نائنٹی ہوتے ہیں کا لفظ ہمیں بتایا گا کہ اس کا مفول آتا ہے اور اگر نے نہیں لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے اس کا مفول نہیں آتا تو آنا ایک لازم فیل ہے آنا ایک لازم فیل ہے جانا لازم فیل ہے مارنا متعدی فیل ہے ٹھیک ہے لکھنا متعدی فیل ہے آپ فور نا اس فیل کو ماضی کی گردان کے پہلے سیحے میں لے جا کر جملہ بنا لیں اگر نے آ جائے تو بول دیں متعدی اور اگر نے نہیں آتا تو لازم بول دیں مشکل کام ہے نہیں نا جی سویب پھر مجھے بتاؤ بیٹھنا لازم ہے کہ متعدی ہے لازم ایکسیلینٹ جی سونا لازم ہے سویا تو نہیں کہتے نا اس نے سویا آپ کہتے جی وہ سویا ٹھیک جی طلحا کھانا متعدی جی طلحا پینا متعدی ٹھیک جی عبد الرحمان دیکھنا لازم وہ دیکھا ہے نا پہلا جملہ بنے گا وہ دیکھا کیا بنے گا پہلا جملہ دیکھنا سے پہلا جملہ ماضی میں کیا بنے گا اس نے دیکھا جب نے لگا دیا تو اس کا مطلب ہے ہے ٹھیک ہو گیا صحیح ہے ٹھیک جی سچ بولنا ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ دیکھیں سچ بولنا آپ کو متادی کہ اس نے سچ بولا ورنہ اگر اس میں سچ بولنا ہم ساتھ جھوٹ بولنا بھی لگا سکتے ہیں تو ایکچولی بولنا ہے فیل بولنا فیل کو اگر ہم لیں تو بولنا متادی سمجھ آ گئی تو واپس آتے ہیں جی یہ مختصر تعارف آپ کو را دیا میں نے متعدی اور لازم فال کا ہم پڑھ رہے ہیں فیل مجھول یعنی پیسے وائز تو پیسے وائز کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ پیسے وائس کس فیل کا بنتا ہے متعدی فیل کا بنتا ہے لازم فیل کا پیسے وائس آپ نہیں بنائیں گے آپ ذہین لوگ بنا لیں گے ٹھیک ہے لیکن عرب نہیں بنائے گا اب مجھول بنانے کا فارمولا آپ کو دینے لگا مجہول بنانے کا فارمولا دینے لگا مجھے بتائیے عربی زبان میں نسرا سے پیسی وائز بن جائے گا بتائیں بن جائے گا نا اس سے پیسی وائز بن جائے گا میں آپ کے سامنے عربی کے افعال لکھ رہا ہوں اور آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا پیسے وائز بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا اوکے جی زہابہ کا پیسی وائز بنے گا نو ٹھیک ماشاءاللہ समीया का पैसेवाइज yes. पैसे yes. बनेगा एक्सीलेंट शरीमा का पैसेवाइज बनेगा बनेगा कदिमा का पैसेवाइज बनेगा कदिमा का पैसेवाइस बनेगा اب پریشانی پتا آپ کیا ہو رہی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو مانا نہیں آتا اس کے تو مانا پوچھیں دِن ماں کے مانا ہوتے ہیں آنا ٹھیک ہے نا اب آپ کو پتا چل گیا اس کا پیسے وائس نہیں بنے کلیئر ہو گیا ماشاء یہ کانسپٹ تو کلیئر ہو گیا اب آپ نے جو پیسے وائس بنانا ہے نا اس کا فارمولا نوٹ کر لیں آپ نے سواد را روٹ لیٹرز لکھ لینے جس بھی فیل کا آپ پیسی وائس بنانا چاہ رہے ہیں صحیح صرف روٹ لیٹرز لکھ لینے اب انہیں حرکتیں دینے لگے آخری حرف پہ کون سی حرکت لگتی ہے ماضی میں زبر چاہے ایکٹیو وائس ہو چاہے پیسے وائس ہو دونوں میں زبر لگتی ہے وہی زبر لگ گئی پہلے حرف میں وائس پہ کون سی حرکت لگتی ہے زبر اب آپ بنانے لگے گے پیسے وائس پیسے وائس میں پہلے ہر پر پیش لگا دینی ہے اپنے پہلے ہر پہ کون سی لگانی ہے پیش جو درمیان والا حرف ہے ایکٹیو وائس میں درمیان والے حرف پہ زبر بھی آ سکتی تھی زیر بھی آ سکتی تھی پیش بھی آ سکتی تھی تینوں آ سکتی تھی نا لیکن مجھول میں پیسے وائس میں آپ خود مختار ہوں گے آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی پیسے وائس میں فکس ہے کہ درمیان والے حرف کی حرکت زیر ہوگی نوسرا تو نسرا سے پیسے وائس کیا بنا نسرا نسرا کا پیسے وائس کیا بنا نسرا نسرا کا کیا بنا نسرا بن گیا جی اچھا اب ذرا ترجمہ سمجھ لیں پھر آگے بات کرتے ہیں نصرہ کا کیا مانا تھا اس نے مدد کی میں اوپر لکھ رہا ہوں اس نے مدد کی اب مجھے بتائیے نصرہ اس نے مدد کی اس میں اس فائل ہے نا اس میں اس فائل ہے نا یہ اس فائل ہے نا جب ہم پیسے وائز بنائیں گے تو فائل کو تو مینشن ہی نہیں کرنا تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے نسرا کا اس کی مدد کی گئی اس کی مدد کی گئی نسرا اس نے مدد کی نسرا اس کی مدد کی گئی اس نے مدد کی میں اس فائل ہے اس کی مدد کی گئی میں اس کون ہے اب ٹھیک ہے اس میں اب اس کون ہے تو نوٹ کر لیں ایکچوئل یہ مفول ہوتا ہے ایکچوئل یہ مفول ہوتا ہے لیکن فائل کی غیر موجودگی میں اسے نام دیا جاتا ہے نائب فائل کا ایکچولی یہ کون ہوتا ہے مفول لیکن فائل کی غیر موجودگی میں اسے نام کیا دیا جاتا ہے نائب فائل کا یہ بات بھی اگر آپ کو ہزم ہو گئی ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسے نائب فائل کیوں کہتے ہیں صحیح؟ اسے مفول کیوں نہیں کہتے اسے نائب فائل اس لیے کہتے ہیں مجھے بتائیے جب میں نے آپ سے پوچھا جی نصرہ اس کا ترجمہ آپ نے کیا اس نے مدد کی تو میں نے کہا جی اس کا فائل اس کہاں ہے آپ نے کیا کہا اس کے اندر ہے کون ہے عربی میں بتائیں نا ہوا ہے نا اب ہوا پروناؤن ہے نا ہوا پروناؤن مجھے بتایا مرفوع ہے کہ ہے مرفوع ہے نا کیونکہ فائل مرفوع ہوتا ہے تو ہوا مانا نا آپ نے اب جب آپ نے کہا اس کی مدد کی گئی نسرا تو میں نے کہا کہ اس کا اس جو ہے کہاں ہے اس کے اندر ہے وہ کون ہے وہ بھی ہوا ہے اب وہ بھی ہوا ہے تو ہوا تو مرفو ہوتا ہے مفول منصوب ہوتا ہے اب گویا مفول کو فائل کا سٹیٹس دے دیا گیا مفول کو فائل کا اعراف دے دیا گیا اور نام بھی اس کا بدل دیا گیا اسے کہا گیا یہ نائب فائل ہے تو نسرا پیسے وائس میں ہمیشہ نائ فائل ہوگا اور نسرا ایکٹو وائس میں ہمیشہ فائل ہوگا بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کو تھوڑا سا ذرا انگریزی کے ساتھ بھی لے کے آئے جب آپ نے کہا اس نے مدد کی تو اس کی انگریزی کیا ہے ہیلپڈ He ہے He نا مجھے بتائیے ہی کیا ہے سبجیکٹ ہی ہے نا آپ کا سبجیکٹ ہی ہے نا اور جب آپ کہتے ہیں اس کی مدد کی گئی اس کی انگریزی کریں تو آپ کہتے ہیں جی ہی واز ہیلپ آپ اس ہی کو کیا کہتے ہیں یہاں پہ سبجیکٹ ہی کہتے ہیں نا سبجیکٹ ہی کہتے ہیں نا انگلش میں ایکٹیوائز میں بھی سبجیکٹ ہوتا ہے پیسے وائز میں سبجیکٹ ہوتا ہے حالانکہ سبجیکٹ تو پھر فائل ہی ہونا چاہیے انگریز نے نام نہیں بدلا اس نے سبجیکٹ ہی کہا ایکٹیوائز میں پیسے وائز میں عرب نے کہا نہیں ایکچولی سبجیکٹ نہیں ہے یہ فائل نہیں ہے یہ تو مفول ہے جو فائل کی غیر موجودگی میں فائل کا اسٹیٹس لیے ہوئے ہے اعراب لیے ہوئے ہے اس لیے اسے نام دے دیا گیا نائب فائل بس اس کو مختصر الفاظ میں یہ سمجھ لیں یہ تو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں جا کے سمجھا دیا جسے شوق ہے وہ بالکل سمجھ سکتا ہے ورنہ سمپل بات آپ دھیان میں رکھیں کہ جب بھی ایکٹو وائس کی گردان ہوگی نا تو ایکٹو وائس کی جب آپ گردان کریں گے تو ہر سیہے میں ایک فائر ضمیر کی صورت میں ہوگا جو ہم کر چکے ہیں اب جب آپ پیسے وائس کی گردان کریں گے نا مجھول کی گردان کریں گے تو ہر سیکھے میں ایک ضمیر ہوگی وہ بھی مرفو ہوگی لیکن اسے آپ نام کیا دیں گے نائے فائل کا تو فائل کا پتہ چلتا ہے وائس میں نای فائل پیسے وائس میں اوکے جی اب نصرہ اگر آپ کا پہلا لفظ بن گیا ہے اس کی مدد کی گئی تو دوسرا جملہ بنا سکتے ہیں کیسے بنے گا نسرا اب نسرا کا اردو میں کیا ترجمہ کریں گے ان دونوں کی مدد کی گئی ان دونوں کی مدد کی گئی اب ان دونوں کون ہیں؟ نا فال ہے کون سا پروناؤن کون سا ہے ہوما سمجھ آ گی نا نسرا کے اندر ہوما نائ فائل ہے ٹھیک اچھا اب مجھے بتائیے آپ کو ہی ہیلپ میں اور ہی واز ہیلپ میں کیسے پتا چلا کہ یہ ایکٹیو ایس ہے اور یہ پیسے وائس ہے کیسے پتا چلا واز لگا ہوا تھا نا یعنی آپ کو فارمولا پتا چل گیا کہ تھرڈ فارم واز کے ساتھ لگی ہوئی ہے آپ کو بتایا پیسے ہے تو بتائے گا اب یہ جب گردانے کریں گے نا ان شاء اللہ کنسپٹ ہنڈریڈ پرسینٹ پکا ہوگا تو نوسیرا اس کی مدد کی گئی نا ان دو کی مدد کی گئی آگے چلے نو ایکلینٹ کیا ترجمہ ہوگا کی ان سب کی مدد کی گئی مونس کی طرف آئے نصیرت کیا ترجمہ ہوگا اس مونس کی مدد کی گئی یعنی شی واز ہیلپ نصیرتا ان دو مونس کی مدد کی گئی چھٹا نسرنا گردان کے تو ماہر ہیں گردان تو ایشو ہے ہی نہیں اب نصیرنا دیور ہیلپڈ مونس آگے نسرتا نسرتا یو یو ویلپڈ ٹھیک ہم یو کے ساتھ آدھے لگاتے ہیں یو واز ہیلپڈ نسر تما نم نسر تی نصر تما نسر تیا مطلب ہوگا میری مدد کی گئی اور آخری نسر نہ وی We تو آپ کو فیل مجھول کی گردان بھی آ کیسے بنانی ہے تین روٹ لیٹرس تین روٹ لیٹرس لکھ کے کسی بھی باپ کا لفظ ہو کسی بھی باب کا لفظ ہو بس چیک کرنا ہے کہ اس کا مفول آتا ہے کہ نہیں آتا ٹھیک ہے آتا ہے تو بنانا ہے نہیں آتا تو نہیں بنانا اور وہ میں کہہ چکا ہوں اگر آپ اس کا بھی بنا لیں گے تو بن تو جائے گا لیکن ہوگا نہیں کسی بھی باپ سے چاہے وہ باپ سمیا ہو چاہے باپ فتح ہو چاہے باپ نصرہ ہو چاہے باپ کوئی بھی ہو اس کے تین روٹ لیٹرز لکھ لے لیں آخری اور پہ زبر پہلے پہ پیش درمیان والے پہ زیر پکا آپ کو مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور جس طرح آپ ایکٹیوائز میں گردان کرتے تھے اسی طرح گردان کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ فیل مجھول کی گردان بن جائے گی اور جس طرح فیل معروف میں فیل اور فائل ہو کر جملہ فیلئر بن جاتا تھا پیسے وائس میں اسی طرح فیل اور نائ فائل ہو کر جملہ فیلیر بن جائے گا جس طرح فائل مرفو ہوتا تھا اسی طرح نائ فائل بھی مرفو ہوتا ہے یہ تھا جی آپ کا پیسے وائس کا کانسیپٹ